برائے مہربانی گزارش مجھے مجھے ش... مجھے سمجھا تو نہیں ہے. حضرت آپ کو جو بات سمجھ, سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں آپ خود سوچو اگر آپ میری بات تو سنے میں نے جو دو سوال اٹھائے ہیں ان کے ساتھ آپ نے مس بھی نہیں کیا آپ وہی بات بار بار دوہرا رہے ہیں جو اگلے دن آپ نے کی ویسے مجھے ایک لگتا ہے کہ آپ اگر نہیں ہے تو اگر یار اچھا ویسے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کسی سے کیسٹ سنی ہے نہیں نہیں بیاں کیسٹ سن کر آپ کر رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک لفظ ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتے جو آپ اگلے دن بیان کر رہے تھے اسی طرح بیان کرتے ہیں جی اچھا آپ کی کیسٹ سن کر تو اعتراض یہ بالکل ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ میں آپ کی کیسٹ سن کر کیونکہ آپ کسی کی کیسٹ ہے تو آپ کو سن کر میں کیسے ہی کہہ سکتا ہوں ورنہ اگر آپ کے اگر اندر دماغ ہوتا نا میری بات سے وہ مطالعہ کرتے ہیں لیکن سمجھ کے بغیر اگر سمجھتے ہیں تو میں نے سوال اٹھایا اگر ایک مرتبہ حضرت بات یہ ہے علاج آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا خود اپنا علاج نہیں ہو سکا آج تک بیچارے کا آپ کا اچھا ویسے معاف کرنا اچھا معاف کرنا ناراض نہ ہونا مجھے ایسے لگتا ہے جس نے آپ کا لقب گھومن رکھا ہے نا یہ بالکل صحیح رکھا ہے اچھا یہ اچھا یہ کوئی برادری گھوم ایسی ہوتی ہے جو اچھا یہ کیا اچھا اچھا اچھا مجھے معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے ناراض نہ ہونا اچھا میں یہی سمجھتا رہا ہوں یہ لقب ہے اچھا یہ برادری ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اگر یہ برادری آئے تو معاف کرنا پھر ظاہر برادری کے اثرات ہوتے ہیں ورنہ یہ جی جی جی یہ گھومنے کا کوئی ہے صحیح ضرور اثرات گھومنے کے ضرور ہیں حقیقت ہے نہیں گھمانا تو متعدی ہے حضرت گھمانا متعدی ہے آپ گھمن ہیں گھمانا تو گھمان تو نہیں اگر گھمان ہوتے تو پھر آپ مان جاتے لیکن آپ گمن آپ مہربانی کریں میرے سوال کو اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں اچھا آپ پڑھاتے بھی ایسے ہی ہیں حضرت بات یہ ہے آپ پڑھاتے بھی ایسے ہی ہیں کہ طالب علموں کو سمجھ نہیں آتا آپ کہتے ہیں میں نے سمجھا دیا اچھا آپ کے مدرسے میں داخل ہونے سے فوراً اثر ہو جاتا ہوگا گھومن کا تو اس وجہ سے وہ بھی بےچارے گھوم جاتے ہوں گے اللہ جی جی جی اچھا ویسے جی جی آپ کی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول نہ کرے کیونکہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح پھر مجھے سمجھائے گا افسوس یہ اچھا اچھا اچھا چلو چلو ٹھیک ہے ویسے میں حضرت ایک منٹ میری بات سنیں آخری بات ہے میں پہلے سنتا رہتا تھا کہ دیوبندیت میں سوائے ضد کے کچھ نہیں ہے یہ وہی بات آپ ثابت کر رہے ہیں سوائے ضد کے اور کچھ نہیں ہٹ درمی ہٹ درمی, درمی اور زد مولانا, مولانا اسی وجہ سے مولانا رحمت اللہ کرانوی کا نام تو سنا ہوگا نا جو تقدیس الوکیل تقدیس الوکیل پر جو انہوں نے تقریر لکھی ہے وہ آپ پڑھی ہوگی آپ نے اچھا رحمت اللہ کرانوی کو دیکھا ہے وہ سو سو سال پرانے اچھا کیسے دیکھا ہے پڑھا بھی ٹھیک یعنی اتفاجرت کو چاہتا ہے پڑھنا اور دیکھنا یہ مغاجرت کو چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھا تو کتابیں اور دیکھا تو کتابیں یہ کیسے عجیب بات ہے یہ مغاجرت تمہاری بڑی عجیب ہے یہ مغاجرت آپ کی یہ اتف بالکل آپ ہی کر سکتے ہیں ساتھ اس <تصفح> میں کہہ رہے ہیں نا وہ کہ میں مولوی رشید احمد صاحب کو رشید کا سمجھتا تھا وہ لکھ رہے ہیں نا تقریض میں کہ میں مولوی رشید احمد میری بات تو سنا نا جی جی جی جی نہیں یہ میں بار بار کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں قبول مت کرے اللہ میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کو جو توتے کی طرح یہ الفاظ رٹا دیے گئے بغیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ ان سے باہر نکلنے کی آپ کو توفیق مت افسوس ہے اتنا صاحب علم ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود اتنا الفاظ پر جمود بغیر سمجھ کے یہ ویسے مناسب یہ ہر افسوس ہے میں یہ جی جی جی so, جی جی so, جی جی نہیں इसमें باقی صحیح ہے وہ میں نے ایک بات پڑھی تھی اس میں حضرت بتا دی جی میں نے پوچھی ہے بتانا بھی رہتا ہے میں نے پوچھ لی ہے لیکن بتانا ابھی اسی طرح کا ہے میں میں کسمیا کہتا ہوں آپ ساری دیوبندیت کو جمع کر کے اگر میری ایک بات اسی کا جواب دے دیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر نہ مانوں تو شرطیا میری زبان کاٹ لسمیا کا سنو ایک نئی بات اچھا حضرت حضرت بات سنو آخری ایک واقعہ سناتا ہوں سن لے اور میں بند کرتا ہوں چلو سنا دینا کوئی بات نہیں میں سن لوں گا میں ان جاؤں گا میں انشاءاللہ میں جاؤں گا ایک واقعہ سن لیں یہ حضرت موسیٰ بازی صاحب کو جانتے ہیں ہاں جی جی جی جی جی جی ان کے شاگرد حضرت کے آئے تھے بلال اشرف صاحب جناب میرے پاس تو انہوں نے آ کر یہ اعتراف کیا اور میرے پاس کیسٹ بھری پڑی ہے کہ ہمارے حضرت موسیٰ بازی روحانی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اقابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں یعنی یہ عبارات کے متعلق غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں تعویلیں کرتے ہیں یہ دو بار اس نے بات بیان کیا ہے اور اس وقت بھی بلال اشرف جامعہ اشرفیہ کا دو گھنٹے کا درس نظامی کا مدرس ہے تو موسا بازی جیسے محقق جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ تو مان وہ نہیں،, نہیں وہ تو خدا جانے ہے نہیں استخل ویسے افسوس ہے افسوس ہے یار اتنا بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایک صحابی کے متعلق ایک بی بی ہے کہ یہ بخشی ہوئی جان ہے تو رسول اکرم ناراض ہوں کہ فرما کس نے بتایا کہ بخشی آئے اور آپ اس کے لیے حتمی طور پر رحمت اللہ علیہ نے کا فیصلہ دے رہے ہیں پتہ نہیں رسول سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں صحابہ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہاں یہی ہے نا ہمارے امام اعظم ابو عنیفہ فرماتے ہیں سب بڑے سے بڑا ولی جو ہے بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا سالے متقی جو آدمی ہے اس کے متعلق صرف زن رکھا جا سکتا ہے اور آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی رحمۃ اللہ علیہ